الحمد لله. الحمد لله والسلام على سيد وخاتم أما بعد. فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن نمبر حوائ وَإِنَّ عريبتٌ إِنَّ وَإِنَّ عريبتٌ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند کا تمانی سچائی نتن مانا سے اطمینان باعث تسلی باعث سکون و ان القزبا اور جھوٹ الکز جھوٹ ریبت ریبہ معنی شک بے قراری ازتراری پریشانی کا باعث قلق آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدق تمانی بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے وہ انَک بری بتن اور بے شک جھوٹ بے قراری کا باعث ہے کیا ہے حدیث کا ترجمہ کہ سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے قراری کا باعث ہے جو انسان سچ بولتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اسے اطمینان رہتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بول کر پریشان ہی رہتا ہے بے قرار رہتا ہے وہ بار بار سوچتا رہے گا کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے ہاں؟ یہی سوچتا رہتا ہے اور اس لیے اس بات کو لے کر وہ پریشان رہتا ہے بے قرار رہتا ہے سکون میں نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ سچائی اصل کیا ہے یادین احمد اللہ وکنسو دیکھی کہ اللہ سے ڈرو ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اور آپ پہلے گزشتہ میں حدیث پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے کہ بن نہ چاہ سچ میں ہی نجات ہے سچ میں ہی نجات ہے اور سچ بولنا شریعت کے حکم کی فرما برداری اور تعبیداری ہے اور جو شخص شریعت کے حکام کی متاوات کرتا ہے شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا جو انسان شریعت کو اختیار کر لیتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا تو جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ پریشان رہتا ہے وہ بے قرار رہتا ہے بے چین رہتا ہے تو جب جھوٹ بولے گا تو بے قرار رہے گا اس لیے آپ علیہ السلاۃ عبلام کے جامع علیہ مات میں سے یہ کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے قراری کا باعث ہے بلا ضرورت ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے حرام جھوٹ بولنا پتا بعض مجبوریوں کی بنیاد پر جھوٹ بولنا یعنی اس کی بھی ایک جائز صورت توریہ کی اختیار کی جاتی ہے کہ اگر تفصیل بتاؤں گا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اس لیے آپ اس کو رہنے دیں بس آپ اتنا ہی سمجھیے کہ جھوٹ بولنا حرام اور ناجائز صلی اللہ علیہ وسلم نے تن ولک ولی بتن کہ سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے قراری کا باعث ہے اس لیے سچ کو اپنانا چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے انسان جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ تو اس شخص کو تجربہ ہوگا جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو اور پکڑا جب جاتا ہے کوئی تو وہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے پھر تیسرا بولتا ہے پھر جب حقائق کی بنیادوں پر جب اس کی تنقیہات ہوتی ہیں انکوائریاں ہوتی ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہ کہاں سے جھوٹ چل رہا ہے تو اس ایک جھوٹ پر جھوٹوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور کئی سارے جھوٹ اس پر کیا ہوتے ہیں مرتب ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیشہ سچ کو اپنانا چاہیے یقین جانیں اگر سچ کو اپنا لیا جائے اور کئی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں بعض افراد انسان انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی یا مجھے لوگ برا بلا کہیں گے وغیرہ وغیرہ تو اب وہ اس بنیاد پر جھوٹ بولتا ہے لیکن جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ زیادہ پھنستا چلا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ سے ٹچ بولا جائے لیکن جہاں پر پھر حکمت کے ساتھ بولا جائے جہاں پر ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہو کہ اگر یہاں پر یہ سچ بولا جائے گا تو کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوگا پھر اس طریقے سے اس سے اجتناب کر کے ایک طریقہ تبدیل کر کے اس کے مطابق سچ بولا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے حالات حالات کی نزاکت کو جی لیکن سچ کو ہی اپنانا नहीं جھوٹ کو نہیں تو انسان سچ بولتا ہے وہ نجات پا لیتے اور بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کو نجات مل جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہی یہ ہوتا ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو یار جو بھی ہو گیا غلطی کر لی لیکن کم از کم بتایا تو سچ ہے نا کہ جو بات تھی لیکن جھوٹا ہمیشہ پھنستا چلا جاتا ہے اس لیے سچ کو اپنانا چاہیے اس میں اطمینان ہے سچ بول دیتے ہیں بندہ تو اگر اس کو کوئی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے تو یقین جانے کہ وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یار جو بھی ہو گیا لیکن کم از کم سچ تو بولا ہے نا جھوٹ تو نہیں بولا میں نے بڑے مضبوطی کے ساتھ انسان وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سچ تو بولا ہے یہ پکی بات ہے کہ میں نے سچ تو بولا ہے کم از کم اس لیے سچ کو اپنانا چاہیے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے حدیث نمبر بان میں نائنٹی ٹو یحب الجمال ان اللہ جمیل, جمیل, جمیل ان کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت اور و پسند کرنا الجمال خوبصورتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے حوالے سے بیان کیا اور اس کی قباہتیں بیان کی کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اچھے کپڑے پہنو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمدہ کپڑے پہنو عمدہ جوتے پہنو وغیرہ وغیرہ تو کیا وہ بھی تکبر ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ان اللہ, تعال الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہیں خود اور اس کی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں لہذا عمدہ کپڑے پہننا عمدہ جوتے پہننا عمدہ گاڑی استعمال کرنا عمدہ سواری استعمال کرنا عمدہ گھر میں رہائش رکھنا یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی لیکن ہاں جب ان کو انسان تکبر کے طور پر استعمال کرے اور ان پر ناز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کے اس کے مقابلے میں آ کر انکار کرے اس بنیاد پر یہ کیا ہے تکبر ہوگا تکبر تو یہ ہے کہ انسان جب حق کا انکار کر دے اور دوسروں کو حقیق سمجھنے لگتا ہے عمدہ کپڑے پہنتا ہے لیکن دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اس بنیاد پر تو پھر تکبر کہلائے گا عمدہ گاڑی استعمال کرتا ہے دوسروں کو و رسوا سمجھتا ہے گٹیا سمجھتا ہے تو تکبر میں آئے گا وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو بالکل تکبر نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو دیکھیں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پوچھا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے کہ رسول میں سادگی اختیار کی ہوئی ہے بیچارے صوفی سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے پر اپنی نیامت کو دیکھیں رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ تو مالدار ہیں اس کے انہوں نے اپنی ایسی حالت بنا رکھی ہوئی ہے تو اب جب ان کو یہ بتایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کو لت بارک وطر نے نعمتیں دی ہو ہوں ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں اور لطر سب کچھ دیا ہوا ہوتے ہیں اور بڑے ایسی جو ہے نا زندگی گزاریں گے اور اتنے مسکین بنے ہوئے ہوں گے کہ ہر وقت انسان کا دل کرے گا کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر لیا جائے اور ان کو کوئی صدقہ خیرات دے دی جائے حالانکہ وہ خود صاحب نصاب ہوں گے مالدار ہوں گے اور اپنی ایسی حالت بنا رکھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی حالت ایسی بنانی چاہیے کہ اگر اتنا کچھ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ پر ظاہر ہو کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ سامنے والا کم از کم دیکھ کر ترس تو نہ کھائے آپ پر نہیں آ بات سمجھ تو اس لیے بات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح بڑے ٹوٹ پھوٹ کر زندگی گزارتے ہیں اور ہلکی پھلکی اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سادہ سی زندگی نہیں یہ کچھ سادگی نہیں ہے یہ گندگی ہے سادگی ایک اور چیز کا نام ہے یہ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کپڑے جو ہے نا وہ پریس کیے ہوئے نہیں پہنیں گے کہ اس میں ذرا وہ ہے تو یہ ساتھ نہیں نہیں یہ کون سا طریقہ ہے یا اس کے علاوہ یہ ساتھ یہ نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر نعمت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دے رکھی ہے نعمت کا کر استعمال کرنا اور نعمت کا ظاہر کرنا ہی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دے رکھی گن گن کے گن گن کے رکھتے رہو رکھتے رہو اور نہ خود کسی کے کام آئیں اور نہ کسی اور کے کام دیے جائیں اور کل کے مرو تو پیچھے سے وہ وسا آپس میں لڑتے رہیں اس مال کے حصول کے لیے نہ تو اپنے کام کر رہا نہ کسی کے کام کر رہا لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے یہ کوئی تقوع کے منافی نہیں ہے یہ تقوع کے خلاف نہیں ہے جی بالکل ایسا ہونا چاہیے آگے کا بھی خیال رکھنا چاہیے بالکل ایسے بھی نہیں کہ جتنا ہو تو بسو آج ہی پہن لیا جائے جتنا ہو تو بس وہ ہی کھا لیا جائے حکمت کے ساتھ اور آپ نے پڑھا ہے کہ خیر الامور اوسط تو اور ایک اور پڑھا تھا آپ نے ال ہے نصف الم عیشہ آپ نے حدیث پڑھی ہے اللہ اکبر جی فقط نصف اخراجات میں نیانا روی اختیار کرنا یہ عادی معیشت ہے ایسا بھی نہ ہو کہ بس ایک دن میں استعمال کر لیے سب کچھ اور خریداری بھی ہوگی ہاتھی بھی لیا اور اگلے دن کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جی بالکل کیوں نہیں سادگی پسند کرنا سادگی پسند کرنا سادگی کس کے معنی ہے سادگی کیا معنی ہے سادگی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ ان چیزوں کو اختیار نہ کریں کہ جس میں بہت زیادہ زیمائش ہے دکھلاوا ہے وہ چیزیں نہ ہوں سادہ لباس پہنیں سادہ کھانا کھائیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن میں جس بات کی طرف جا رہا ہوں اور جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں میرا مقصد وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل یعنی اپنے آپ کو اتنا معیار گرا دیتے ہیں باوجود اس کے اللہ طرح کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ایسی حالت انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہ بالکل جیسے کہ اس محلے کا اور اس شہر کا اور اس ٹاؤن کا سب سے غریب انسان یہ ہے لہذا اس ٹاؤن کی اور اس شہر کی تمام تر زکوٰۃ کے اموال اور صدقات کے اموال اسی کو ملنے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ سادگی تو اچھی چیز ہے سادہ لباس ہونا چاہیے بہت زیادہ بناوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں ہلکا سا عجب پسند بھی انسان میں آ جاتی ہے اور اتنے زیادہ بہت اعلیٰ قسم کی اور چیزیں بھی نہ ہوں بس سادہ ہر چیز استعمال کی جائے اگر کوئی انسان اس پر اس کے باوجود بھی یعنی اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بھی کیا کرتا ہے ساتھ کی سادہ زندگی کو اختیار کرتا ہے تو یہ عظیمت ہے ورنہ یہ ہے کہ رخصت ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے ٹھیک جی. ہے اللہ نے دی ہے تو استعمال کے لیے ہونا چاہتا تو خوبصورتیں خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے جمالبیر فائد ہے جو لوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں الجمالہ جی تو اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اللہ نے جو انسان کو تخریر کیا ہے المن سمن قطن ثم مل تبل اشبھ كم نہیں بلكہ اس كے علاوہ ہے سو رقم فن سورق اس نے تمہاری صورتیں بنائی اچھی صورتیں بنائی اور پھر وہ تین ویتون وہ تھوڑی سی نینی و حضل تقوی اللہ تعالیٰ نے انسان كو سب سے حسین بنایا ہے. سب سے خوبصورت بنایا ہے تو اب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تغیر نہیں کرنا چاہیے اس میں تغیر نہیں کرنا چاہیے ہاں جیسی اللہ تعالی نے صورت بنائی ہے کم از کم اس کو برقرار رکھنا چاہیے اس کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے اور اس کو گم بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو کم از کم باقی رکھنا چاہیے بس میرا خیال سے بات واضح ہو جائے گی اتنی سی بات میں جو اللہ تعالیٰ نے صورت عطا کی ہے اس کو بگاڑا بھی نہ جائے اس کو اتنے تغیرات نہ کر دیے جائیں اس میں کہ وہ بالکل بگڑ جائے وہ باقی ہی نہ رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل اس کو ایسا چھوڑ دیا جائے کہ اس کی وہ اپنی حیثیت بھی کھو دے بس کم از کم وہ اپنی حیثیت پر باقی رہنی چاہیے ان اللہ تعالی جمیل یو حقبال جمال ایسا نہ ہو کہ سال سال گزر جائیں تو کبھی ہاتھ منہ ہی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یا یہ ہے کہ ہفتہ بھر مہینہ بھر اور کئی کئی ایام تک کپڑے ایک ہی پہنے رہیں وہی وہ پہنے رکھے ہوں تو یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل دے کر اللہ تبارک نے انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے کہ جس کے اندر خود اللہ تبارک محتالیٰ نے کئی ساری صلاحیتیں پہنا رکھی ہیں ابھی اس کو استعمال کر کے مختلف کام لیتے ہیں جی اچھی بات ہے ان اللہ تعالی جمیل اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں یحب الجمال خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ بہت زیادہ تکبر کی تکبر نہ ہو تکبر سے ہٹ کر باقی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامتے ہیں ان کے استعمال کیا جائے تکبر کیا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے تحقیر کا پہلو ہو بس دوسرے کے لیے حقارت کا پہلو ہو اسے ذلیل سمجھا جائے اسے کم تر سمجھا جانے لگے پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تکبر ہے اور یہ کیا ہے کب انسان فیصلہ کرے گا یہ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا میں اس میں متکبر ہوں یا نہیں ہوں تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجی سے ہے سی ہے اتکبر میری چادر ہے جو میرے ساتھ میری چادر کے حوالے سے لڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا تکبر سے بچنا چاہیے کسی کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بس کسی کی حکارت کو آپ نے, کسی کو آپ نے حکارت کی نظر سے دیکھ لیا یوں سمجھیں کہ آپ کی بربادی کا آغاز ہو گیا دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ترجمہ اور عبارت عرض کی دیتا ہوں دوبارہ قطم عالینتن بے شک سچائی باعث اطمینان ہے اور ان نل اور بے شک جھوٹ باعث قراری ہے ان اللہ تعالی جمیل اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں یحب الجمال خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے اس وقت واللہ اللہ تعالی عالم بس وائی بہ اطم و احکم ٹھیک ہے چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و عناصر ہوں سب کو خیر و وافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ